الحمد لله نحبظه ونستعينه ونستغفره ونؤمنه ونتوكل عليه ونعوذ من الله انفره ينفسنا عمالنا من يهدي الله فلا عنه ظل له ومن يهديه فلا هادية له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله عما معرف عم عوض بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تؤمنوا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا صدق الله العظيم قب اشرح لي صدري ويسر لي يمري وحرن غضا من لسان يفتحوا قولي عباسي ترى تركب نقضي تركب نقضي نہیں لا رہا نا کہ آواز آتی ہے کہ نہیں آتی ہے آپ لوگوں کو آواز سیکھا رہی ہے آپ کو آواز سیکھا رہی ہے سر سب کہتے ہیں کہ آواز سیکھ نہیں آ رہی انتاب سے آواز سیکھا رہی ہے نصاب رہا ہے؟ یہ ایک کا ٹکڑا میں نے پڑا یہ جو فرمایا کیا ہے کہ اگر تمہیں مان لے آؤ اگر تمہیں مان لاؤ اور فروغی اختیار کرو تو ان کو فار اور بکروں کا مکر تو میں نقصان نہیں پہنچائے گا مسلمہ کا ایمان درست ہو اس کے اعمال میں فرضداری تقوا اور اللہ کا خوف ہو اس کے اعمال آفت کے لحاظ سے درست ہو پھر وعدہ ہے کہ کفہار کا مکر وفر ہے جو تمہارے خلاف لانے کی کوشش کریں گے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا یہ میں نے وہ اصول بیان کیا جو قرآن میں بیان ہوا ہے کہ تو نہیں جانتا پرائی جانتا ہے تو اس بات کو نہیں جانتا میرے سامنے بیٹھے ہوئے لیکن اس بات کو یہودی اور عیسائی جان رہا ہے لہذا وہ اپنی ساری کارکردگی اور پالیسیوں میں اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ تجھے شام سے اقاد ہے عیسائی ہو جائے یوگی ہو جائے اس کا اس فائدہ نہیں ہے یہ چیز مفید نہیں ہے مجھے. تو بھی اسلام بھائی مسلم ہو اسلام سے خالی مسلمان ہو یہ چیز مفید ہے شفیلڈ میں, میں, میں کہ چار لگا برطانیہ میں شہلڈ میں کیا آج پشاور سٹی پر ایک بہت بڑا قادر کرے گا ہماری یونیورسٹی کے रहे کے پروفیسر تو ایزی کر رہے تھے یہ دونوں گئے کام کرایا قدر ہوتا ہے ہماری ملاقات بھی ہوگی ہمارا انچارج بات بھی ہے بات ہی تو جائے گی ہم گئے گئے اس, اس نے کہا کہ میرا ایک مذبی تبدیلی ادارہ ہے تو اس کے لیے کچھ چندہ کہ چند ہو آپ نے کون سا شہر میں مرضی کارنامہ کو انجام دیا ہے کیا آپ کون چندہ دیں تو اس نے بی سیاح پر ایک فلم چلائی اس میں اس دکھایا کہ ہمارے پاس ایڈورڈ کالج میں مسلمان طالب علم کے حال میں داخل ہوتا ہے اور جب وہ ہمارے پاس دو سال چار سال گزارتا ہے اور واپس جاتا ہے تو وہ کس حال میں ہوتا ہے میں اس سے کہا وہ ایڈمنڈ تھا ایڈوڈ کالج کا پرنسپل ایڈوڈ کالج شہر کا پرنسپل مسٹر ایڈمنڈ ان سے کہا لو آئی کینٹ میک دن کرائیٹ میک آئی ایم میکنگ میں ان کو عیسائی نہیں بنا سکتا ہوں لیکن بہرحال میں ان کو سے خالی مسلمان کو بنا رہا ہوں اور یہ عبدے سے کہہ رہے ہیں بیٹر فار سورٹی از فار بیٹر فار بوٹم فار لائنس اسلام سے خالی مسلمان یوتھوں کے لیے اور سہولوں کے لیے زیادہ بہتر ہے بن پسند کو یوگی بن جائے یہ زیادہ بہتر ہے ان کو زیادہ فائدہ دے رہا ہوں میں جنوبی افریقہ میں تھا تو وہاں کے ڈاکٹر صاحبان تازہ تازہ دوستیاں سے سائکلسک کانفرنس گزار کے آئے تھے نے بوسے کا راج سنائے بولتے مسلمانوں نے ہست کہا ہے کہ مہاراج کے سامان کو پہنچانا یہ حیرت کی بات ہے کہ کے مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑ دیا نمازوں کو چھوڑ دیا اور سگلے عیسائیوں جیسے دین سے بالکل بے بہرا نواز ہے خبر اس حال میں بھی بوسیاں کا عیسائی ان کو برداشت نہیں کر رہا تھا مانوں نے کہا وہاں کے ہر اتوار کو یہ شکار کھیلنے آتے تھے اور ہم پر حملہ کر کے دوسار کو قبل کر کے چلے جاتے تھے ہمیں ہان کے ہمیں مار چن رہے ہیں یعنی کہ ہماری شکل میں کیا है ہے یعنی کہ ہمارے لباس میں کیا فرق ہے یعنی کہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں طرح زندگی میں کیا فرق ہے پتہ نہیں کیوں مار رہے ہیں شاہی تو شہار ہے کیوں کہ اس نے گھر سے ہمارا لباس ہماری شکل ہماری تعزیب ہماری ثقافت سب کچھ اختیار کر لیا ہے لیکن نبی تک اس نے ساتھ سے سلمان کا نام نہیں ہٹایا اور جب تک اس اسے نام نہیں ہٹایا اس کا کثر کرنا جو ہے وہ زیادہ مفید ہے وہ جائے ایسے رہنے کے, رنے کے تو معاف رکھنا مجھے جتنے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہو تو تمہارا کیا خیال ہے تمہاری شکل انگریز جیسی ہو جائے کہ تمہارا بازل جیسا ہو جائے گی وہ تجھے معاف کر دے گا میں قتل نہیں وہ تجھا کرنے کا موقع اپنے ہاتھ سے زیادہ نہیں دے جس باتیں افغانستان میں رات کو دیکھ وہ لی موقع کو جانے نہیں دینا آپ کو یہاں تک کہ اس وقت شروع دور میں افغانستان میں روس نے لوگوں کو بیجائ لڑنے کے لیے اور مسلمان کنورٹ کو بھیجا ہے جو مسلمان خاندانوں سے کمسٹ فورداری بنے تھے تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دل لگا کر نہیں لڑ رہے تو انہوں نے کہا کہ روسی کی دو حج. یہ فی الحال آدمی سامنے کھڑے اس طرح بات بیٹھو یاد رہنے کے بعد میں کسی نہیں مانتا ہوں بات نہیں کرا نے روسیوں نے کنوٹ ہو سامان کنورٹ ہوگا کمسٹے ہوئے تھے ان کو بجائے لگنے کے لیے تو دیکھا کہ جان طور پر نہیں لگ رہا ہے کہا کہ ہمارے سٹیزن دو ہیں ایک کمسٹ تبدیل شدہ مسلمانوں نے بنے ہیں یہ ریاست کے ایک نوجوان آ رہا تھا تو اس کی کوئی بوڑھی دادی کون عورت تھی ان کو پتا چلا کہ تو افغانستان میں دہریا گڑنے کے لیے کہا بیٹا میں آپ کو ایک جبلا سکھاتی ہوں جب آپ پر بہت سخت حالات آ گئے آپ کو مارا کرنے لگا قتل ہو رہے ہو تو اس بات یہ جملہ بول دینا اللہ اللہ لڑکا لڑتے لڑتے لڑتے آ ایک مسلمان کی سامنے آ گیا اور لکھنکوں تعلیم بارے کو سکھا گیا محمد رسول بندوبنی کے کر کے اس کو ہاتھ ملا کر اس کو اپنے ساتھ لیا اس نے کہا کہ کون ہے اپنا وارہ پڑھایا یہ لڑکا پاکستان آیا ہے اسلام آباد کے دارالعلوم میں اس نے جنہیں تعلیم حاصل है ہے روزی ضبیرت کو ملنے کے لیے آیا ہے اس نے کہا کہ میں واپس بھیجتا ہوں اس کو اخباروں نے رپورٹ کیا ہے وہ اخبار لائبریری میں پڑے ہوئے ہیں کبھی آپ اس چاہیں مجھ سے تو میں بات آپ کے سامنے ود ریفرنس کیا کرتا ہوں ایسے کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو بہت مسلمان نے کہا کہ ہم شکار کھیلتے تھے دو چار کو بکل کر کے جاتے تھے ہم پھٹے ہمارے کچھ سمجھدار لوگ جنہوں نے کچھ پرانا عزیز کو کچھ پڑا ہوا تھا ہم نے کہا دیکھو ہم مسلمان ہیں تو اس لیے ہمیں یہ مار رہے تھے پتہ نہیں چل رہا اور ہمیں بھی کے مقابلے میں جہاز کرنا چاہیے ہم نے کہا جہاز کسے کہ عیسائی حملہ کرنے کے لیے دو چار مجھے ان کو انداز تو مرضے ہو گئے ہمارا تو شاید یہ کو مارنا اور عیسائی بنانا باقی رہ گیا خطرے کیا جب ہم آگے بڑھنے لگے تو قوان متحدہ کی فوجیں امن قائم کرنے کے لیے آ گئی جب تک یہ مار رہے تھے کوئی نہیں آ رہا تھا یہ ہمارا پہلا مسلمانوں کو دینا جب تک ہمیں مارا جا رہا تھا تو کوئی نہیں آ رہا تھا جب ہم آگے بڑھے اور کو مارنے لگے تو کی فوجیں قائم کرنے کے لیے آ گئی سی بات ہے کر دیں اور آپ کا مارا جائے گا بردار ہو اور اس کو مارے گا وہ شہید ہو اور وہ کو مارے گا بزار ہو کوئی تو سوچنا چاہیے کام کرنا چاہیے شاہی کو آج میرا بتا آیا کہ میں پرس سے آیا ہوں اور شاہر کو تسلیم کرنے کے بارے میں ہم کرنے کے لیے آئے ہیں چار سو سل سے میں ملاقات کر رہا ہوں تو میں نے کہا اس سے بہتر تھا آپ ایک پستول لے کر آتے اور مجھ پر فائر کر دیتے السلام علیکم جاؤ ڈاکٹر میں جملہ ہے تو اس سے پہلے ملکارا. ملکارا. ملکارا. تو میرے پاس کو زمین پر رکھ لے اور اس میں آئے پر پیر رکھ کے کھڑا ہو جا لوں جس بدل کے ہٹ کے ساتھ اس نے کہا میں تھا یہ زیادہ بہتر ہوگا اس چیز سے کو تسلیم کر نائے جی, کم بنا جی. مجید کو رکھ لے زمین پر اور پر پیر رکھ کر کھڑا ہوگیا تم یہود نسارہ کو راضی نہیں کر سکو گے یہاں تک کہ تم ان کی ملت کا تباہ نہ کر لو یعنی مکمل ان کا دین اختیار نہ کر لو جب مکملوں کا دین اختیار کر کے اپنے کافروں نے اعلان کر لو گے اس پر تم سے راضی ہوگا ابھی قدم بہ قدم قدم بہ قدم آپ کو اس بات کی طرف بڑھا رہا ہے کہ جو ہے وہ جو سودی کردہ دے گا جسے آپ لوگ امداد کہتے وہ کہے گا ہماری یہ شرائط ہے اگل دفعہ دے گا اس سے آگے غیر اسلامی شرائط کا آپ کے خان کرے گا وہ آپ کی خدمت میں آخری سال ہوگا جس سال آپ کی سراہد میں رکھیں گے کہ ہماری شرط یہ ہے ہی کہ آپ زوردست شرٹ پہنے گی تو آپ ان کو نہیں روکیں گے اس طرح کی مدد اس شرط پر دی جائے گی جس وقت آ کے فرمارا تو خط لے کر کر کے سوزی گردوں سے لیں گے تو وہ اپنی ساری کھیتوں کا گندم کا اور پیٹرول دینے ہوئی گیس کا بجلی کا, کا ساری آمدنی کو سوزی جب, جب جاننا شروع کر دیں گے تو میرے بھائی جی وہ سال ہوگا جس سال تیری پیٹ ہوگی اور سائز چڑھا ہوا ہوگا آپ اس کا گلا بنا ہوگا اور ہم نہیں ہوں گے اس کو کیونکہ اس کا بھی کچھ وقت باقی یہ تم برانے جو میرے سامنے یاد میں شروع کیا آئے پڑھ کے اور دوسری پارو آئے تھے تم یہود السارا کو عیسائی اور انگیز کو خوش نہیں کر سکو گے یاد تھا کہ تم ان کے رنگ میں رنگ جاؤ ان کے طریقے کو تیار کر لو اور ان کی ملت میں گم ہو جاؤ اس وقت تک ان کو راضی نہیں کر سکوں اگر تم اس اسٹیم پر ہو وہ تم ان تک ہو اگر تم ایمان والے ہو اور تکوا پرزدگاری والے ہو لایا تر تم کئی دم سے ان کا مگر ان کا فرید ان کے دھوکے اور سالث ہیں اور جو منصوبہ بندیاں تمہارے خلاف کر رہے ہیں ان کا تمہیں نقصان نہیں ہو یاد ایک اسکیم پر ہو اور پیچھے پرستان میں شروع ہو گئے آج ان ایک طریقے اختیار کیا تھا دوسرا طریقے اختیار کیا پر دوسرے طریقے اختیار کیا تو کرتے کرتے کرتے کرتے, کرتے یہاں تک اس کا پر چلے جاؤ گے یہاں پر گھا گیا کہ ان کی ملت کا تیار کر لو پہن کے رنگ بے رنگ جاؤ سکتا ہے دنیا کا کچھ کھانا پینا چندم چوئے بلی کی طرح کھانے پینے کی زندگی مل جائے آخرت کا سسرالی جہان اور ردی کا کامیابیاں یہ لے لو اور کھانا پینا چوہے بلی کی راج میں ملت بےسی تو قوم ایک نظریہ ایک سیدھا شخصیات کے طور پر آدمی اپنا وجود کائم نہیں رکھ سکتا ملت کے طور پر وجود کائم نہیں رکھ سکتا کھانے پینے کے چوہے بلی جتنا پھرتے ہیں بات ایسا ہی زندگی ہوگی زیادہ غور کرنا اور سوچنا جو ہے اس کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے مستقبل کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے اور ہم نے مستقبل قریب میں کیسے زندگی گزارنی ہے صدیوں بعض سوچنے والے لوگ پیدا ہوتے ہیں اپنے قدموں پر کھڑے ہوتے ہیں قوم کو اپنے پیروں پر کھڑا کرتے ہیں اور اس کو سوچ دیکھ اکیدہ نظریہ دیتے ہیں تو منظم کرتے ہیں آج اپنے سواج فکر کتاب پر جمنے کی تربیت دیتے ہیں تو وہ آج اس وقت کے صلاح الدین ایوبی پی اللہ علیہ کا آخر میں آخری مشورہ ہوا ہے الیبی جمع میں تو اس دن ان کی طاقت کو اپنی طاقت کو کے بعد نے کہا ہے کہ اب حالات ایسے کہ ہمارے گرف گہرا اتنا تنگ ہو گیا ہے اور ہمارے اتنے قریب آ گئے ہیں کیا ہمیں چتر بطر ہو کر جگلوں میں سہراؤں میں اور سرد جگہوں پر پناہ لے کر گوریلا لا جانی شروع کرنی چاہیے کیوں جان اس بار کے گسر نہیں کرتے اور بھی رحمت اللہ لے کے یار تھا کہ اس کے سارے یادارے نکلے ہوئے گھوڑے پر بیٹھ نہیں سکتا تھا پھر مجھ کلا ہوا ہوا ہوا ہوا پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ کل اس میدان میں اترتے ہیں یا تو ہم ختم ہو جائیں گے پھر بعد میں جو ہے کچھ کرتے ہیں کریں اور یا اس میدان کو ہم جو ہے مار کر نکلیں گے اور الگ کسان کے جب میدان میں اترے ہیں وہ اتر میدان سے نکلے ہیں کہ ان سب کو جھنڈم رسید کیا ہے اور ان کو جنم کا ٹھکانے لے رہے ہیں اور وہی فیصلہ کون دن کا اور دن جو ہے یہ اس کا اسپین کا آگم آخری فیصلہ کر رہا تھا کہ ماسکرا کیا ہوئے آخری کے کا بیس ہزار کے پاس فوج ہے اور معاشرہ کیے ہوئے اور شرابی کبابی گندے گلیب سربی بنگی شترنجی شترنج چھیلنے والے کمپیوٹر ہی انٹرنیٹ ہی سامنے کی؟ میں جائے گا جمع بیٹھ جاتے اس کو کیا کر کے آیا انٹرنیٹ اور کل پرسوں شام گھڑی لاج کر بیٹھا تو سارے جب جمع ہوئے تو ہم نے کہا ہے وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ نا مادشاہ طویل ہو گیا ہے کہ گھڑی اور بادشاہ کو ٹون دیتے ہیں ہماری تو ساری جنگی قوت ختم ہوتی ہے ہم تو پتہ نہیں کر سکتے تو جتنے گئے یہ بادشاہ وزیر وغیرہ جتنے فضول تھے اور نے کہا کہ آدمی مارے جائیں گے کچھ تو خون ہوگا لوگوں کو زندگیاں بچانی چاہیے یہ دلے دودھوں کا ایک اور آخری ان کی سوچ ہوتی ہے کہ دلر بھی گنا دائیں سوچ کی سال بچیں گے بچپوں گے ساتھ اور دھوز جو ہوتا ہے اس کی آخری سوچ جان کیسے بچائیں گے تو بادشاہ میں سب نے کہا کہ آپ جانے بچانے اتنا کچھ تو خون ہوگا اتنا آدمی مارے جائیں گے تو بڑا برا ہوگا اور اتنے آدمی کو بادشاہ سلامت کا بہت جانفرانہ بات کر رہے ہیں اتنے لوگوں کو جان بچانے کی فکر کر رہے ہیں اور جان بچائی جائے یہ اچھی بات ہے اعلیٰ کر ہے ہمیں چھار ڈال دینے چاہیے اور ان کے اندر داخل کر دینا چاہیے جب نیل کھڑا ہوا کہا دیکھو ہم بیس ہزار ہیں ہم لڑیں گے ہم آگے بڑھیں گے ہم ان کو داخل رن نہیں کہیں گے اس اسے بڑی زبردست تقریر کی لیکن بادشاہ شفران صحمے کا جو تھا اور شہباز سلام کا اور قادی جس کے ہمت اعظم نہیں تھی ہمت اور ازم تو کب پیدا ہوتا ہے جب میدان جنگ میں اور جب جو کچے راستے پر سوار کویا چال گھوڑے کو چلاتا ہے نہیں لیے ایک کویا چال ہوتی ہے ایک دل کی چال ہوتی ہے ایک پر چال ہوتی ہے تین چال پر گھوڑا چلایا جاتا ہے جب کویا چال چلتا ہے گھوڑا تو بدن کی ہار مد کھلتی ہے آدمی کی کڑاخو کی پتلی پھیلتی ہے اس اگر, آ, آ, آ, آ, اگر اس کی نظر تھی, six six ہوتی ہیں, بنتی ہے اس کی نظر میں تیزی آتی ہے ہمت آتی ہے اس کے, کے بازو زور آتا ہے اس کے بعد سے ردا ہوتا ہے اور موٹ چل یہ تو پر بیٹھا ہوا. رہا ہے راج کب رہا ہے تصویروں پر اور نیچے ٹوٹی لیک ہوئی ہوئی ہے سے بہ رہی ہے رات ٹپک رہی ہے دلہ سزا نہیں. اے دلے میں کوئی جان نہیں ہو. یہ دلا کسی کام کا نہیں یہ دلا گا کو پوا کر کے گر رہا ہے کہ کل بکری کھا لے گی پرسوں گائے ٹٹی بنا کر پھینک لے گی تھی کسی کام کا ہے نہ کام کے لیے نہ ماں باپ کے لیے اور نہ کسی اور کے لیے داغا دات بڑا ڈلا بھاؤ دا دوسرا دا دا ملتا مانتا ہے, نہیں مانتا سمجھ کسی بات کوئی بات سمجھ جاؤ گے یہاں تک وہ رخیل دکھتے ہیں کہ اگر ایک ہفتہ دو ہفتے اور ماسکے کو سور دے جاتا ہیں اسپین والے تو یہ معاشرے کا سوچ دینا ہے جان پڑا دیا تھا تو نہیں کہ بابر جب یہاں کر سفارا بارہ ہزار لشکر ہندو راجپوتوں کے خلاف تو جب تھوڑی دیر مار کر ہوا تو اس کے جنمیل نے کہا بادشاہ سلامت جی کہ فوج ہماری شکست کھا رہی ہے میں تو تیموری ترق ہوں اور ہم میدان میں نہیں کرتے ہیں اور سرتے ہیں تو یا غالب ہوا کر پتہ کیا کرتے ہیں اور یا ہمارے وہاں پر ہماری جان وہاں جرا کرتی ہے یا اس میدان جنگ میں ہم کام آتے ہیں اور یاد ہے ہم فتح یاب ہوا کرتے ہیں تو سب نے کہا دیکھو میں نے تو جہاد کی ریت کر لی سب نے کہا ہم نے بھی جہاد کی ریت کر لی سب کو ڈر ہوا کہ میں تو شراب پیتا ہوں کہا کہ برتن سارے لاؤ شراب کے برتن جام جام سرائیاں لائی گئی تھوڑے اور ہاتھ یا اللہ میں نے تیرے حضور ہاتھ سے توبہ کی یا اللہ تو تمہاری مدد کرنا اور پھر جا کر ایک ہل بولو گا پھر جا کر تھی اللہ بولا اور تھوڑی دیر کے بعد آنے کے بعد جلد سلامت ہماری فوج چڑھ گئی اور راجدو میں اور پانی پت کے میدان میں انہوں نے تاریخی فیصلہ لے لیا اور چار سو سال تک مغلوں نے جو یہ اسلام کا جھنڈا اٹھایا اور علم اور نظیر رحمتہ اللہ جیسا اللہ کا ولی اور نئے سال بادشاہ پیدا ہوئے یہ اس کی موت کے وقت اتنی اس کی آزادی آمدنی کے پیسے نکلے لکھ کر اور سی کر کا کپڑ دفن اور کبر کا خرچہ نکلا کویا چار میں گھوڑے کی ہوتی ہے اس کی آواز ہوتی ہے اس کی آواز کیسے ہوتی ہے وہ تین پیر ایک مارتا ہے چوتھا پیر مارتا ہے اور ایک گھوڑا جو ہے وہ یعنی وقت پانچ منٹ میں اگر کرتا ہے ایک کلومیٹر کرتا ہے تو یہ پانچ من میں تین کلومیٹر میٹر دوڑتا ہے کویا چار سے گھڑسواری کبھی دیکھی نہیں تو جائے گھوڑے پر بٹھائے نا اسی جگہ پچھاڑ سلوار میں دکھان لگے یہ تمہاری جانور دی ہے کیا اگر آپ سارے کے سارے مجھ پر حملہ کرے گا اور مجھے یہاں مار دیں مجھے کوئی حمل نہیں میں نے اپنے سارے کام مکمل کر دوں سب اسی بات کا انتظار ہے کہ کسی مقصد پروسیس جو ہو جائے نا بھائی اب دوستوں اگر تم ایمان والے ہوئے تقوی اور وہ اختیار کی تو ان کا مگر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور اگر ود اللہ آن کر یہ سارا تک تک میں ملت ہوں تم یہ سارا کو خوش نہیں کر سکتے ہو یہاں تک ان کے رنگ میں رنگ, رنگ کر ان کے مزہ کر ان کے مزہ کو پیار کر کے ان کی ملت میں گم نہ ہو جائے تسلیم کرنے پر ان کو راضی نہیں کر سکے گا پھر بھی تیرے خون کے پیاسے ہوں گے اس کو اگر اسرائیل کو تسلیم کر لے اور ذرا خیال ہے کہ تو اسے راضی ہو جائیں گے یہ راضی نہیں ہوں گے تیرے خون کے پھر بھی ایسے ہی ہوں گے جیسے کہ شہری کو تسلیم کرنے سے پہلے پیسے تو لہٰذا اس بات پر عقل کو استعمال کرتے ہوئے سوچ لینا چاہیے اللہ تعالمل کی توفیق تھا آ